الم للذين آمَنُوا منو تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ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 کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو حق یعنی قرآن نازل ہوا ہے اسے سن کر نرم ہو جائیں اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں شوکانی لکھتے ہیں کہ یایت مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس سے مقصود ایمان والوں کو یہ رغبت دلانی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو صداقت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ان کے دلوں میں رقت و خشو پیدا ہو حسن بصری کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین لوگ تھے اور وہ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے اور ان کے دلوں پر قرآن سن سن کر بہت زیادہ رقط و خوشو تاری ہو جاتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سایت کریمہ میں کہا ہے کہ ذکر الہی سے ان کے دلوں پر کما حق و خوش نہیں ہوتا تو پھر دیگر مسلمانوں کو تو زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے اور قرآن سن کر خوشبو قلب کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام یا قیامت کے دن کا اس کا وعد ووید ہے اور وما نزل من الحق میں حق سے مراد قرآن کریم ہے بعض نے ذکر اور حق دونوں سے قرآن کریم مراد لیا ہے آیت کے دوسرے حصے ولا یقون کلین اوت الکتاب الیا میں مومنوں کو یہود و کی طرح ہو جانے سے منع کیا گیا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرح تو و انجیل نازل فرمایا لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ان کتابوں سے ان کا رشتہ کمزور ہوتا گیا اور وہ انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کرتے گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں سے خشیت الہی جاتی رہی ان میں سختی پیدا ہو گئی اور انہوں نے تو و انجیل کو بدل ڈالا اور ان کے احکام پر عمل کرنا ترک کر دیا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مومنوں کو یہود و نصارہ کے مانند ہو جانے سے منع فرمایا گیا ہے جنہوں نے مرور زمانہ کے ساتھ معمولی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی کتاب کو بدل دیا اسے پس پشت ڈال دیا انسانوں کے خود ساختہ اقوال کو دین اور اپنے علماء و احبار کو معبود بنا لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ کے کلام کو بدل دینا ان کی عادت بن گئی اسی لیے اللہ نے مومنوں کو کسی بھی معاملے میں ان کی مشابہت سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے یہود کی اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے سورت المائدہ آئے تیرہ میں فرمایا ہے فَبِمَا قَاسِيهُ الْكَلِمَ عَمَّ وَنَسُوا حَظًا مِمَّا بِهِ <الْآيَة> پھر ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر لانت بھیج دی اور ان کے دل سخت کر دیے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے کلام میں تحریف پیدا کرنے لگے اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے